بسم الله الرحمن على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره صدق الله العظيم حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں پر سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا میرے انتہائی واجب القدر علمائے کرام اور طلباء اظام یقیناً آج کے پروگرام کا عنوان نہایت ہی وسط طلب ہے مگر وقت بھی سب کے لیے قابل ضبط ہے گڑی کی سوئی بھی نہایت بے رحم ہے گڑی کی سوئی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے مختصر سا عرض کر رہا ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت خواب دیکھا صبح ہوئی صحابہ کرام کو اپنا خواب بتایا صحابہ کرام کے دلوں کے اندر مدینہ مکت المکرمہ کا عشق پہلے سے موجود تھا حضور علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا میرے صحابہ ارادہ کر لو چلتے ہیں صحابہ کرام رام نے تیاریاں کی بخاری کی روایت کے مطابق سنچی ہجری یکم زی قدہ کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خسوا نامی اونٹنی پر سوار ہو کر چودہ سو صحابہ سمیت ستر قربانی کے اونٹ آپ علیہ اللہۃ والسلام عمر کے ارادے سے مکت المکرمہ کی جانب روانہ ہوئے ادھر حضور علیہ و سلام تو سلام مکے کی جانب روانہ ہوئے قریش مکہ کو اطلاع ملی قریش مکہ جانباز نے مر مٹنے پر بیت کر لی کہ کسی بھی حال میں میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اس مضمون مقصد کے لیے کفار کے چند اپراد مسلمانوں کو روکنے کے لیے آئے مگر جناب محمد مصطفیٰ سمجھ کر محمد مصطفیٰ نے راستہ بدل کر مقام حدیبیہ پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر ایک کر کے کے نیچے پڑاؤ ڈالا تو ابو جہل کا داماد اور وابن مسعود حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچے جب اس نے دیکھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں تو واپس جا کر پرش مکہ کو یہی یقین دلانے کی کوشش کی کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں عمرے کے ارادے سے آئے ہیں لیکن اگر تم نے کچھ گڑبڑ کی تو یاد رکھنا میں نے کس طرح کا دربار بھی ہے میں نے اسرا کی شان و شوکت بھی دیکھا مگر خدا کی قسم محمد الرسول اللہ کے جو ساتھی ہے ان جیسے ساتھی میں نے روی زمین پر کسی بادشاہ کے نہیں دیکھے اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا مگر میں بعد میں پچھتاؤں گے اسی کشمکش کے دوران حضرت عثمان غنی رسول اللہ کا قصد بن کر مکت اکیلا عمرہ ادا کر سکتے ہیں مگر رسول اللہ کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں عثمان آپ اکیلا عمرہ ادا کر سکتے ہیں مگر مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہاں کے پھر عثمان غنی نے ملا رکھ کے جواب دیا کہ امت کے لخت جگر کے بغیر عثمان کو عمر کا تصور بھی نہیں ہے گرامی قدر عثمان غنی کی واپسی میں کچھ تاخیر ہوئی کسی نے لائی عثمان غنی شہید کر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر چودہ سو صحابہ کے کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے انتقام کے لیے بیت لی جس کو بیت رزوان کہا جاتا ہے صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کر امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ غلامی کی زندگی سے موت ہزار بار بہتر ہے غلامی کی زندگی سے جہاد پر بیت کرنا ہزار بار بہتر ہے تو مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے جہاد پر بیت کر لی انہوں نے اپنا نائب مقرر کر کے اور وہ بن مسعود مسلمانوں کے پاس بھیجا تاکہ مسلمانوں سے صلح کر لیا جائے لیکن کفار مکہ کے طرف سے صلح کی شرائط نہایت ہی سنگین تھے جو بظاہر مسلمانوں کے لیے تخلیق دہ ثابت ہو رہے تھے جن کو مسلمان دیکھ کر ڈر گئے لیکن جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رب کی جانب سے حکم اسی طرح ملا ہے جس طرح حضرت عمر جیسا بہادر انسان بھی عطیع اللہ رسول کا عملی نمونہ بن کر کھڑے رہے گرامی قدر اسی طرح صلح کی شرائط پر صلح ہوئی مسلمان اور قریش کے اندر لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی یہی صلح ہمیں بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے یہی صلح فتح مکہ کا سبب بنا یہی صلح کی وجہ سے حضرت خالد بن ولد جیسے نیڈر شخصیت اسلام میں داخل ہوئے حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیر کے حکم کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے اگرچہ حالات میسر ہو حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا اٹھے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا رہے گی کب تک کتاب سادہ کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستیا اجال ڈالی آخر تو ان کا حساب ہوگا